من بسم اللہ الرحمن الرّحیم الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلۃ والسلام علیٰ سید المبیا اب المرسلین امام المطقینبین سعید و مولانا محمد امعٰ علیہ و اصحاب اجمعم سور البقرہ کا بیان ہمارا چل رہا تھا سور البقرہ کے تعارف اور حصہ اول کے بعد آج گفتگو اس کے حصہ دوسرے حصے پہ حصہ دوم پر حصہ دوم میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کی ہے اور یہ بار بار جو ہے مختلف ان کی حرکتوں کو بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی نافرمانیاں کی تھی ایک تو ان کو یہ کہا گیا کہ دین کی دعوت دوسروں کو دینے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے ایک تو یہ مطالبہ کیا گیا دوسرا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی حصے میں ہمیں بتایا کہ جو رب سے ملاقات کے یقین کے ساتھ صبر اور نماز کا استعمال جو ہے وہ مشکلات کی صورت میں ہمیں کرنا چاہیے جب ہم صبر کہتے ہیں تو صبر میں ذہن میں رکھیں کہ جو روزہ ہے وہ بھی صبر میں شامل ہے تو اگر کسی قسم کی بھی مشکلات ہو جائیں تو یہاں پہ بڑا واضح طور پہ ہمیں ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے دیا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں تو ہماری مشکلات اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ضرور حل فرما اس کے بعد بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا اب ہمارے ہاں اس معاملے میں شفاعت کی بے تحاشا حدیث مبارکہ موجود ہیں جس میں ایک کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حافظ جو ہے وہ اپنے ساتھ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے ساتھ دس لوگوں کی شفاعت کر سکے گا حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق بھی بے تحاشہ حدیث مبارکہ موجود ہیں صحیح اور معتبر احادیث مبارکہ موجود ہیں اور بے تحاشا ہمارے پاس اس طرح کی خوشخبریاں ہیں مگر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ غیر مشروط نہیں ہیں جیسے کہا گیا کہ حافظ جو ہے حدیث شریف میں ہے کہ حافظ جو ہے وہ دس لوگوں کی شفاہت اسے کرنے کی اجازت ہوگی لیکن یہ کون حافظ ہوگا یہ وہ حافظ ہوگا جس نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا اور قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال مانا اور جس کو حرام کہا اس کو حرام مانا یعنی عمل کی بات آ گئی ظاہر کر قرآن نے جس کو حلال کہا اس پہ وہ رہے گا قرآن نے جس کو حرام کہا اس سے وہ پیچھے ہٹے گا تو عمل کے ساتھ فہم کے ساتھ جو حافظ ہے وہ اپنے ساتھ دس لوگوں کی شفاعت کر سکے گا یہ ایک مثال ہے جتنی میں شفاعت کی احادیث مبارکہ ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط ضرور ہیں اور پھر کن کی شفاعت کر رہا ہے ان کا حساب کتاب کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے تو غیر مشروط چیزیں نہیں دیتے. تو یہاں پہ بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خود شفاعت کی وہاں پر اجازت دیتے اب کس کو اجازت ملتی ہے کس کو اجازت نہیں ملتی ہے اس معاملے میں ہمارے بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بطور مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ثبوت کیا ہے ثبوت وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے ثبوت وہ ہے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا تذکرہ ہوا ان احسانات میں چند جیسے فرعون کے مظالم سے ان کی جان چھڑائی گئی جیسے تورات ان کو عطا کی گئی جیسے منوسلوا ان پر نازل کیا کہ یہ وہ قوم تھی جن کو کھانے پینے کی کوئی سی قسم کی مشکل محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزانہ کی بنیاد پر من و سلوا جو ہے وہ نازل کرتا تھا تاکہ وہ کھا سکے لیکن یہ نافرمان لوگ تھے انہوں نے اس کی بھی قدر نہیں کی اور اس میں شکایتیں کی کہ ہر وقت ہمیں یہی دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے ہمیں تو فلاں چیز بھی چاہیے اس کے علاوہ ان پر شدید گرمی میں بھی اور سورج میں بھی بادلوں کا سایہ رہتا تھا ان کے لیے چونکہ بنی اسرائیل جب نکلے وہاں سے فرون کے جنگل سے آزاد ہوئے تو یہ بارہ قبائل تھے تو یہ جو بارہ قبائل تھے ان کے لیے بارہ چشمے پانی کے پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جاری فرمائے پھر ان کی نافرمانیوں کی تفصیل بیان کی ان کے جرائم کی تفصیل بیان کی مثلاً جب حضرت موسا علیہ السلام جو ہیں وہ طور پر تشریف لے گئے تو واپس آئے تو ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرتے ہیں اب اس کی تفصیل ذرا واقعہ طویل ہے پھر کسی وقت کو اٹھا رکھیں گے مجھ سے ہمارے کچھ عزیزوں نے درخواست کی ہے کہ آپ بہت مختصر گفتگو کرتے ہیں اور جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی مکمل تفصیل اور حوالہ جات کے ساتھ اگر ہو تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ فی الحال قرآن مجید کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی دعا سے اللہ کے دیے ہوئے ہم ایک تفسیر پہ کام کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے اس میں زیادہ تفصیل آ جائیں گے خود بخود اگر موقع ملا تو باقاعدہ ایک تفسیر کا پروگرام بھی ہم جو ہے وہ یہاں پر اس مسجد میں انشاءاللہ شاء طے کر لیں گے اس کے علاوہ دیدارِ الہی کی ضد کا واقعہ بھی ان کا جو ہے اس کے اندر قرآن مجید میں وہ بھی بیان ہوا پھر آیات الہی کا ان کا انکار ان کی یہ ایک عجیب عادت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جس میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمبی کی اور کہا کہ کیا تم اس کلام میں سے کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہو اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیتے ہو یہ جو ساری باتیں اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں بیان کی ہیں وہ کس لیے بیان کی ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں ہم ان چیزوں میں نہ پڑھیں یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا ایک سب کا قانون اللہ نے ان کو دیا کہ بھئی یہ جو ہفتے والا دن ہے اس ہفتے والا دن تم لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے انہوں نے دیکھا کہ جس دن ہم مچھلی نہیں پکڑتے اس دن مچھلی زیادہ آتی ہے تو انہوں نے تھوڑی سی چالاکی کی بڑے بڑے گڑے کھودے گڑے کھود کے چھوٹی چھوٹی نہرے سی بنائی اور اس طریقے کا انتظام کیا کہ جب یہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے تو وہ ان گڑوں میں آ کے مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور اگلے دن ان کو مچھلیاں ہفتے والے دن انہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن ان کو ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہوئی نظر گئی تو وہ اتوار کو انہوں نے نکالا یہ اللہ تعالی کے ساتھ خام خاکی ترکیبیں اور مکر کرنے کی کوشش ہے کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے ہم نے ایسے بہت سے چیزیں دیکھی ہیں آج جو ہمارے افسوس کی بات ہمیں پچھلے دنوں ایک عالم دین کا پتہ چلا کہ وہ زکات سے بچنے کے لیے گیارہ مہینے بعد سارا سونا اپنے بیگم کے مل کر دیتے ہیں اور پھر گیارہ مہینے بعد بیگم ان کو مل کر دیتی ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے استحفر اللہ یہ جو ہیلا ہے کہیں یہ ہیلا جو ہے وہ ہم اختیار کر کے اللہ کی اللہ کے رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے جو وقت واضح ہے اس کو واضح رہنا چاہیے اس میں اگر مگر نہیں کرنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے اس پہ حجتیں نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ان لوگوں نے گائے کے ذبح کے معاملے میں بھی کیا اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اب ان کے سوال شروع ہو گئے اچھا یہ بتائیں جی گائے ایسی ہو یا ایسی ہو جواب ملا اچھا چلو ایسی ہو جائے انہیں کہا اچھا چلے اب ایسی ہوگی اب اس میں یہ ہو یا وہ ہو کہیں رنگ کی بات شروع کر دی کہیں عمر کی بات شروع کر دی کہیں کچھ شروع کر دیا اگر کہا گیا کہ گائے ذبا کرنی ہے تھی لیکن چونکہ انہوں نے سوال شروع کیے کہ اچھا رنگ ایسا ہو یا ایسا ہو عمر ایسی ہو یا ایسی ہو اس طرح کی خامخواہ کی اگر مگر دین کے معاملے میں اگر احکامات واضح موجود ہوں تو نہیں کرنی چاہیے یہ نہ فرمانی ہے انہوں نے کی اس وقت ظاہرہ ہمارے پاس قرآن مجید ہیں <تصفح> ان کے پاس تو تھی انہوں نے آیات الحیہ میں تحریک کی یہ لوگ دین کو بیچتے تھے اور یہ جس کو جس قسم کا فتویٰ چاہیے ہوتا تھا اس قسم کے فتوے کے لیے آیات میں تبدیلی کر دیتے تھے یا ان کے فہم میں تبدیلی کر دیتے تھے پھر ان میں نسلی تعصب بہت زیادہ تھا تخافر بہت تھے فخر ہے نسبت پہ اس پہ بھی ملامت کی گئی ان توحید کی ہدایت کی گئی عزیز و کارب والدین یتیم مسکین ان لوگوں سے حسن سلوک کا کہا گیا اچھے طریقے سے بولنے کا حسن کلام کا کہا گیا نماز کا حکم ہوا زکات کا حکم ہوا نماز صرف ہم مسلمانوں میں نہیں ہے نماز شروع سے تمام آسمانی کتب جن جن یا صحائف جن جن اقوام پر اترے ہیں وہاں پہ نماز موجود تھی جہاں آیات کی تحریف ہو جائے گی وہاں احکامات کی تحریف تو خود بخود ہی ہو جائے گی اتی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ احکامات کی جزوی پیروی پر ان کو کہا گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ رسوائی ملے گی اور آخرت میں آگ ملے گی کیا ہم بھی کہیں قرآن کی جزوی پیروی تو نہیں کرتے اپنے خاندان میں آنے والے انبیاء پر ان کا ایمان کا دعویٰ تھا اور مزرک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ماننے کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے سیرت النبی میں ایک قصہ ہمیں ملتا ہے کہ دو بھائی یہودی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کون ہے ایک بھائی گیا اور جا کے سارا اس نے دیکھا معاملہ واپس آیا تو بھائی نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا اس نے کہا جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں جس پیغمبر کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی بیگمبر ہے بھائی نے کہا پھر ارادہ کیا اس نے کہا مرتے دم تک مخالفت کروں ضد انا نسبی فخر یہ سب چیزیں ان کو لے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض طور پر بیان کیا اور ان باتوں کو ان کے جرائم میں شامل کیا دنیاوی زندگی کا ہرسن میں بہت اللہ فرشتوں رسولوں جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام ان کے سلسلے میں وقتن فوقتن دشمنی کیئے وعدہ خلافی جادو ٹونا یہاں تک کہ اس حد تک گمراہی میں پڑ گئے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی جادو کا الزام لگایا کہ یہ جو قومی جنات پہ اور ساری مخلوق پہ ان کی حکومت ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو کی وجہ سے ہے اور ان کے ان کے کچھ گروہوں میں آج بھی یہ عقیدہ شامل ہے کہ ان کے استغفر اللہ استغفر اللہ جادو ٹونا کے جو منتر تھے وہ منتر ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب جو ہے وہ حکل سلیمانی میں دفن تھی جہاں پہ آج مسجد اکثا ہے اتنا بڑا الزام ایک اللہ کے نبی پر حاروت و کا قصہ بیان ہوا کہ یہ دو فرشتے بابل میں لوگ ان سے جادو سیکھنے جاتے ہیں. ہماری تفاصیر میں بے تحاشا غیر معتبر اور بے سند روایات اکٹھی ہو گئی ہیں حارود و معرو سے متعلق کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں وہ ان واقعات کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے انسان جو انسان کی جب حرکات دیکھتے تھے تو ان کو حیرت ہوتی تھی کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان میں صفات بشری پیدا کر کے ان کو زمین پہ بھیجا پھر وہ وہاں پہ کوئی کسی عورت سے متاثر ہوئے تختر اللہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کچھ قصے بیان کیے جاتے ہیں ہماری کچھ تفاصیر میں بھی ہیں میں نے خود پڑھے ہیں سنی بات نہیں ہے یہ سب بے سند بے اصل واقعات ہیں ان کے درست ہونے کا کسی قسم کو کوئی امکان نہیں ہے بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے حسد بیان ہوا یہود و کا, کو کے معاملے میں خاص طور پر مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکے ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ ہم بلکل ہو بہون کے جیسے ہو جائیں وہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے پھر بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے یہودیوں نے بھی ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ان کے گروہ نے کہا اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو خاص طور پہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ جو فلاح ہے وہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے میں ہے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے آبا کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی صنعت جو ہے جو نصب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہوا اور شرط کیا رکھی گئی ایمان اور امن رسولوں میں تفریق کرنے سے منع کیا گیا حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ آپ کا نزول ہوا اور ان پر ایمان کی دعوت دی گئی اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی یہ ساری جو انامات بیان ہوئے اور ان انامات کے نتیجے میں جو نافرمانیاں ہوئیں اور جو گستاخیاں ہوئیں اور کہاں کہاں انہوں نے کفر کیا یہ ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی گئی تاکہ ہم مسلمان ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کا پوری طرح سے خیال رکھیں کہ ہم سے ان میں سے کسی قسم کی کوئی اس سے ملتی جلتی کوتا بھی نہ ہو جائے یہ بات ذہن سے نکال دیں ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتا ہی ہو جائے اور کوئی آگے سے فرض کرے قرآن کی آیت بیان کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے ہمارے لیے تھوڑی ہے ہم تو امتی ہیں یہ بات درست ہے مگر کیوں بیان کی گئی ہمیں ہمیں اسی لیے بیان کی گئی کہ ہم بات کو سمجھیں کہ اگر ہم اس راستے پہ چلے تو ہمارا انجام بھی وہی ہونے کا امکان ہے <سلام> یہ قرآن صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے استخر اللہ یہ قصے ہمیں بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس قرآن کی دی ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں فہمتا فرمائے توفیقتہ فرمائے سید و مولانا محمد اجماعین